ہر عقیدہ کامیابی کے لیے قربانیاں مانگتا ہے چاہے حق ہو یا باطل جتنے بھی نظام دنیا میں آئے وہ کسی عقیدے یا نظریے کی پیداوار ہیں کمیونزم سوشلزم سرمایہ دارانہ نظام اور دین کو سیاست سے جدا کرنے والا سیکولر نظام سب باطل نظام ہیں جو کبھی انسان کو بندر کی اولاد قرار دیتے ہیں کبھی انسانیت کو مادیت کے ترازو میں تولتے ہیں اور کبھی مخلوق کو خالق سے بالکل کاٹ کر رکھ دیتے ہیں ان تمام باطل نظاموں نے عارضی کامیابی اور غلبے کی خاطر بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں بطور مثال روس کا کمیونسٹ انقلاب جس نے ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کا خون پیا صرف لینن کے زمانے میں پینتالیس ملین لوگ قتل ہوئے اور اسٹالن کے زمانے میں پینسٹھ ملین انسان قتل ہوئے ایک ارب سے زیادہ انسانوں کو ایک باطل نظام کے لیے قربان کر دیا گیا اسلامی شریعت جو عقیدہ توحید کا نتیجہ ہے الہی نظام ہے محمدی طریقہ ہے انسانیت کی نجات کا ضامن ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا علم بردار ہے ایسی مقدس شریعت کیوں کر بغیر قربانیوں کے نافذ ہو سکتی ہے بغیر خون بہائے اللہ کا مبارک نظام کیسے آ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امتحانات آئے جو آزمائشیں آئیں وہ کسی بھی نبی یا رسول پر نہیں آئی لقدی طفی اللہ ومایوزا عہدن و لقط اقیق تو فی اللہ ومایو خاف و عہدن آپ کو مکہ میں تین سال تک اپنے قبیلے کے ساتھ قید رکھا گیا حتیٰ کہ لوگ جانوروں کے چمڑے تک کھانے پر مجبور ہوئے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پر مشرقین کی طرف سے دباؤ بڑھایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تب بھی میں دعوت توحید نہیں چھوڑوں گا یا اللہ اسلام کو غالب کرے گا یا میں اسلام کی خاطر مارا جاؤں گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مختلف قسم کی اذیتوں اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا مگر وہ مظالم سہتے رہے ثابت قدم رہے حتیٰ کہ اللہ کی مدد سے وہ کامیاب ہوئے دین کا کام کوئی پھولوں کی سیج نہیں اسلامی انقلاب کا راستہ گلدستہ نہیں نازک بستروں پر لیٹے اور صوفوں پر ٹھنڈے ٹھار کمروں میں بیٹھے نام نہاد مذہبی سیاست کرنے والے امت کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ مسلح جہاد اور خون بہائے بغیر اسلامی انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حجبت الجنت جنت و النار حج راہ جنت مصیبتوں سے ڈھانپی گئی ہے اور راہ جہنم خواہشات سے سجائی گئی ہے حضرت عمار اپنے ماں باپ یاسر و سمیا رضی اللہ عنہم کے ساتھ کفار کے ظلم و تشدد کو سہتے رہے بوڑھے یاسر کو تشدد کر کے شہید کر دیا گیا اور اماں سمیہ کو ابو جہل نے شرم پر برچی مار کر شہید کیا اس طرح اماں سمیہ اسلام میں سب سے پہلی شہید خاتون کہلائی زنیرہ، نہدیہ اور ان کی بیٹی رضی اللہ عنہ وہ صحابہ عورتیں ہیں جو مشرقین مکہ کے مشق شتم کا نشانہ بنی رہی لیکن اللہ کی محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق توحید کا پرچم تھامے رکھنے پر انہیں مجبور کرتا رہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا ان کی گردن میں رسی باندھ کر بلال کو مکے کے آوارا لڑکوں کے حوالے کر دیتا جو انہیں مکے کی گلی کوچوں میں گسیٹتے پھرتے بلال کو مجبور کیا جاتا کہ وہ بتوں کی تعریف کریں لیکن آپ کی زبان پر احد احد کی سدائے ہی ہوتی حضرت سہیب رضی اللہ عنہ کو اتنا زیادہ مارا پیٹا جاتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اور حواس کھو بیٹھتے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو گرم سلاخوں سے داغا جاتا تھا ان تمام مظالم کو برداشت کرنے کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اللہ سے مدد اور دعا مانگنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں مسلمان شخص کو لایا جاتا پھر گڑھ کھود کر اس میں ڈال دیا جاتا اور سر پر آرا رکھ کر اس آدمی کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے مگر وہ ایمان پر ثابت قدم رہتا اور لوہے کی کنگیوں سے بدن کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا لیکن یہ تشدد اس شخص کو دین سے نہیں ہٹا سکتا تھا اللہ کی قسم اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا حتیٰ کہ مسافر سنعا سے ہزر موت تک کا سفر کرے گا سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرے گا اور اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا خوف ہوگا مگر تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو میرے بھائیوں بہنوں ذرا تصور کیجئے ان تمام مظالم اور تشدد پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ کر توحید کا نعرہ لگانے والوں کو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہو اللہ اکبر یہ دین کتنا عظیم دین ہے چونکہ قیمتی دین ہے اس لیے قربانیاں بھی قیمتی ہی مانگتا ہے ماں باپ بہن بھائی بیوی بیٹے بیٹیاں گھر بار زمین کاروبار سب کچھ کی قربانی مانگتا ہے آخر میں اپنی جان سے بھی گزر جانے کو کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں تو حضرت عمر نے کہا کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان عمر اے عمر اب ہی تو تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی جا رہی ہے ان کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں ان کے صحابہ کو ذلیل کیا جا رہا ہے تو آخر ہم کب تک سوتے رہیں گے کب تک غفلت میں مبتلا رہیں گے ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر قربان نہ کر ڈالیں اس راہ میں آزمائش ضرور آئیں گی حسب انا سویت ان یقولو ان و وہم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی جھوٹے اور سچے کا فرق تو انہی آزمائشوں ہی سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آئے امتحانات پر ثابت قدم رہنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے اللہ تمام مسلمانوں کو حق پر ثابت قدم فرمائے آمین مرتد حکمرانوں اور ناپاک کوچ کے مظالم کی زیادتی سے اسلامی انقلاب کی منزل نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے آزمائشوں کی بھٹیوں میں جو جلتے ہیں وہ کندن بن کر نکلتے ہیں پاک و ناپاک کے درمیان تفریق ہوتی ہے پھر ان کے عزائم اور حوصلوں کو محمیز ملتی ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین على ما انتم عالئی قدیس ان قربانیوں سے جہاد پاکستان و ہندوستان کو ولولا ملتا ہے اہل ایمان خصوصاً نوجوانوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ آگے بڑھو کیونکہ مرتد حکمرانوں کا کفر اور ناپاک فوج کی اسلام و جہاد دشمنی مزید کھل کر سامنے آئی ہے مسلمان بھائیوں بہنوں ان ویڈیوز کو پھیلا کر دشمن مجاہدین کے حوصلوں اور عزائم کو پست کرنا اور مسلمان عوام کو اپنے مجاہد بھائیوں کی خدمت و تعاون سے روکنا چاہتا ہے ان بے عقلوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سے محبت رکھنے والے آگ و بارود اور خاک و خون کے سمندر کو پار کر کے اللہ کی دیدار کے مستانے ہوتے ہیں چراغ کی روشنی پر پروانے اپنی جان دے سکتے ہیں تو اسلام کی روشنی پر مسلمان اپنی جان کیوں نہیں دے سکتے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا